ٹھٹول جان ایلیا اس قوم کے ساتھ ایک ٹھٹول کیا جاتا رہا اور کیسا ٹھٹول ایسا کہ آخر یہ ایک ٹھٹول ہی بن کر رہ گئی کہنے کی باتیں بہت سی ہیں پر فراز नशी سماعتوں کی ستوت و سلطنت نے ہمیشہ وہی کچھ سننا چاہا جو اسے خوش آتا ہو سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں پر یہاں سب سے زیادہ مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہوں سو so جب معاملت یہی ٹھہری تو پھر اس کی پوری پوری قیمت بھی ادا کر دو جو گاٹ کے پورے خواہشوں اور خود مرادیوں کے بازار میں مول ٹھہرانے نکلے تھے وہ مول توڑتے تو کہاں تک کوئی مول تو لگانا ہی تھا کچھ تو گاٹ سے جانا ہی تھا اپنی گاٹ سے یا دوسروں کی گانٹھ سے سو اس سودے میں جو کچھ گیا وہ قوم کی گانٹھ سے گیا ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا حالات خود بخود خراب نہیں ہوئے انہیں پوری دل جمعی اور تندہی کے ساتھ خراب کیا گیا اور یہ سلسلہ حالات کے عقب میں دور تک پہنچتا ہے ملک کو آزاد ہوئے ابھی برس ہی کہ گزرے تھے کہ بد باطنوں کے ہاتھوں اس قوم کے برے دن آ گئے غیروں کے وظیفہ خوار لقوں اور خطاب یافتہ لقندروں نے سفلگی سفلا پروری اور سیاست گری کے چکلے میں اپنا کاروبار شروع کر دیا چوروں سینا زوروں دھاندل بازوں اور دھاڑیوں کی وہ دھاڑ کی دھاڑ اپنے اڈوں سے باہر چھپٹ پڑی جو بیرونی لٹیروں کا بار دانہ ڈھویا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی خباستوں اور خیانتوں کے وہ ہنگر خطیب بھی ڈکارتے اور ڈک بھرتے ہوئے آن موجود ہوئے جو اس ملک کے میلات سے پہلے اس کی بدخواہی اور بدگوئی میں نام پیدا کر چکے تھے اور پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ تاریخ کی عدالت عالیہ کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاتے وہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے دکھائی دیے اور جن کی مشکیں کسی جانا چاہیے تھیں ان کی سلامی اتاری گئی کیا क्या پھر یہ ہوا کہ ان سب نے مل کر اس چھل چھبیلی چنال کی دلالی کا پیشہ اختیار کیا جس کا نام بٹ ماری اور سرمایہ داری ہے جمہور کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی اور عجیب عجیب ہیلوں اور بہانوں سے ملک کو خاص طبقوں اور طائفوں کی جاگیر بنا دیا گیا جنہوں نے آزادی کی جنگ جیتی تھی انہیں شکستیں نصیب اور جنہوں نے آزادی کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے وہ بستو و کشات کے منصبوں پر فائز ہوئے جمہور کی کسی بھی بات کو نہ سننا حکمت عملی اور اپنی ہر ایک ہٹ دھرمی کو منمانا تدبر قرار پایا اس کیفیت نے عوام کے ایک حصے کو مایوس اور دوسرے کو معاف کر کے رکھ دیا اور پھر کس حد تک ایسا تھا سو وہ کچھ ہوا جو ہوا اب کیا سوچا ہے وہ کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا اور وہ کیا ہے جو ہونا چاہیے اور نہیں ہو پا رہا اکتوبر سن انیس سو